مرد مجاہد ہے تو عید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں مرد مجاہد ہے تو عید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جنگجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں الخص ہمارا ہے الخص ہمارا ہے الخص ہمارا ہے الخص ہمارا ہے میں تھے دریا سے راہ بناتے تھے سہرہ کے سر جاتے تھے ہم ایسی قوم کے بیٹے ہیں جو موت کو بھی گراتے تھے, جو کو بھی تھے <تصفح> مرد مجاہد ہے تو عید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جمجھو قوم کے بیٹے ہیں ہم مردے سے کب ڈرتے ہیں <تصفح> ہمارا الفظ ہمارا ہے الفظ ہمارا ہے الفظ ہمارا ہے ہم شو کے شہادت والے دشمن کی نیند اڑا دیں گے اے بلائے ابل تیرے لیے ہم اپنی جان لٹا دیں گے اے دشمن کی مت ہم کو ڈرا ہم لوگ اسی میدان ہیں ہم ٹوٹ پڑے تو تیرے لیے میدان سجا دیں گے تو عید پہ جیتے فرتے ہیں ہم سمجھو بانگ کے سیٹے ہیں ہم فرنے سے کب ڈرتے ہیں ہم فرمن فرد مجاہد ہے تو عید پہ جیتے فرتے ہیں ہم سمجھو بنگ کے سیٹے ہیں ہم فرنے سے کب ڈرتے ہیں انفتس ہمارا ہے انفتس ہمارا ہے انفتس ہمارا ہے انفتس ہمارا ہے عار کی دولت والے ہیں ہر طرح کی حکمت والے ہیں آ, آ, آ, آ. افکار ہمارے جوہر ہیں تخلیق بصارت والے ہیں کردار میں کوئی جوڑ نہیں اور صاف میں کوئی سوڑ نہیں بے جوڑ ہمارا ہے आ, ایمان ہم شوق شہادت والے ہیں شہادت ہم سومن مرد تو شیت پہ جیتے ہیں ہم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں ہم سومن مرد تو شیت پہ جیتے ہیں ہم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں ہمارا ہے ہمارا الخش ہمارا ہے الخش ہمارا ہے ہم ذکر خدا کا کرتے ہیں ہم نات محمد پڑھتے پھر وقت پر تو باطل سے ہم راہ حق میں لڑتے ہیں ہاں ملک بھی اپنا چھوڑ کے ہم کوئی ہو سرحد توڑ کے ہم وہ حضرت کا پرچم لہرائے آگے ہی آگے بڑھتے ہیں تو عید پہ جیتے مرتے ہیں ہم جمجو قوم کے بیٹے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں ہم مرن مرد مظاہر ہے تو عید پہ جیتے مر الفس ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہے کیا تجھ کو عمر وہ یاد نہیں کیا یاد نہیں وہ ایوبی دنیا سے پوچھ بتا دے گی کس خون کے ہے فلسطینی یوں خون بہا کر بچوں کا کیا لگتا ہے تو دے گا آنکھوں میں دیکھ بتا دینا دیکھی ہے کہیں یہ بیچ گری ہم مرد مجاہد ہے تو عید پہ جیتے مرتے ہیں ہم چمجو کے بیٹھے ہیں ہم مرنے سے کب ڈرتے ہیں الفت ہمارا ہے الفت ہمارا ہے الفت ہمارا ہے